کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوش نما بنا دیے گئے ہیں کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی یہاں موت سے مراد جہالت و بے شعوری کی حالت ہے اور زندگی سے مراد علم و ادراک اور حقیقت شناسی کی حالت جس شخص کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں اور جسے معلوم نہیں کہ راہ راست کیا ہے وہ طبیعیات کے نقطے نظر سے چاہے زی حیات ہو مگر حقیقت کے ادوار سے اس کو انسانیت کی زندگی میسر نہیں ہے وہ زندہ حیوان تو زور ہے مگر زندہ انسان نہیں زندہ انسان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جسے جس حق اور باطل نیکی اور بدی راستی اور ناراستی کا شعور حاصل ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو یعنی تم کس طرح یہ توقع کر سکتے ہو کہ جس انسان کو انسانیت کا شعور نصیب ہو چکا ہے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 ان کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر انہیں تاریکی ہی اچھی معلوم ہونے لگتی ہے وہ اندھوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر چلنا اور ٹھوکریں کھا کھا کر گرنا ہی پسند کرتے ہیں ان کو جھاڑیاں ہی باغ اور کانٹے ہی پھول نظر آتے ہیں انہیں ہر بدکاری میں مزہ آتا ہے ہر حماقت کو وہ تحقیق سمجھتے ہیں اور ہر فساد انگیز تجربے کے بعد اس سے بڑھ کر دوسرے فساد انگیز تجربے کے لیے وہ اس امید پر تیار ہو جاتے ہیں کہ پہلے اتفاق سے دیکھتے ہوئے انگارے پر ہاتھ پڑ گیا تھا تو اب کے لال بدخشا ہاتھ آ جائے گا لیم فِي لِيَمْكُرُوا فِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے وَإذا جاءتهم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 جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے یعنی ہم رسولوں کے اس بیان پر ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور خدا کا پیغام لایا بلکہ ہم صرف اسی وقت ایمان لا سکتے ہیں جبکہ فرشتہ خود ہمارے پاس آئے اور براہ راست ہم سے کہے کہ یہ اللہ کا پیغام فمن يرد اللہ ان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 اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے سینہ کھول دینے سے مراد اسلام کی صداقت پر پوری طرح مطمئن کر دینا اور شک کو شبہ و تجزب و, و تردد کو دور کر دینا مستقیم يَذَّكَّرُونَ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے سلامتی کا گھر یعنی جنت جہاں انسان ہر آفت سے محفوظ اور خرابی سے معمون ہوگا وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ سی رو ل جل نل دین اجل تل نمس نی ہے مشہور حکیم جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا اے گروہ جن تم نے تو نوئے انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پرورتگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا یا جنوں سے مراد شیاتی نے جن ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے ناجائز فائدے اٹھائے ہر ایک دوسرے کو فریب میں مبتلا کر کے اپنی خواہشات پوری کرتا رہا ہے بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے یعنی اگرچہ اللہ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے مگر یہ سزا اور معافی بلا وجہ معقول مجرت خواہش کے بنا پر نہیں ہوگی بلکہ علم اور حکمت پر مبنی ہوگی خدا معاف اسی مجرم کو کرے گا جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ خود اپنے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے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 یعنی جس طرح وہ دنیا میں گناہ سمیٹنے اور برائیوں کا اقتصاب کرنے میں ایک دوسرے کے شریک تھے اسی طرح آخرت کی سزا پانے میں بھی وہ ایک دوسرے کے شریک حال ہوں گے